بس اللہ صلی اللہ علیہ محمد والم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سکن سماعی میں موجود تمام خران اور سمین کو سلامت راست... کرتا آ... آ... ہوں محسن اور شکو اللہ سلسلے درس نمبر باب الصلا درس نمبر تیرہ تر سیونٹی تھری پیج نمبر ایٹی سیون نانی ستاسی آپ لوگ کی مبارکوں تک پہنچا رہا آج دو نفلی نماز ذکر ایک نماز چاش ہاں جی زنتوس حضرت ہاں جی اور ایک نماز رضوان ان دو نمازوں کے بارے میں پڑھنے کا طریقہ رحکات آپ کو بتا رہے ہیں. تو فوج شاشر محمد نربا سلمان نماز چاش کے بارے میں نماز ذہو بھی بولتے ہیں اس کو یہ نماز جو ہے دو رکھا تھے ہاں جی یہ نماز دو رکھا تھے اس میں جو ہے دو, دو رکعت رکھت ہے شفرماتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے پیمبر صلیم کو اسی ٹیم پہ نماز پڑھتے دیکھا اور آپ نے 8 رکعت بھی پڑھتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ نماز چاش بھی 8 رکعت ہے جب نماز چاش 8 رکعت نہیں ہے دو رکعت تھے وہ 8 رکعت جو ہے آپ کے تحجد کی قضا تھی ہاں جی تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ وہ چاش کی نماز بھی 8 رکعت ہے جبکہ چاش کی نماز جو ہے ہاں جی نماز ظہر جو ہے وہ دو رکت ہیں اور جن کو پتہ نہیں چلے حقیقت کا پتہ نہیں چلے سیسے فرماتے ہیں انہوں نے اس اور رکٹ والی نماز کو بھی چاش کی نماز زحو کی نماز سمجھی جبکہ جو, جو ہے وہ سنیتا وہ صرف دو رکت ہے ہاں جی اور یہاں فرماتے ہیں بس اس لیے فرماتے ہیں سلاطن وہ نماز جو تقا واقع ہوتے ہے واق و زحوتی زحو کے ٹائم بہن چاش وقت طاربن آٹھ سے لے کر دس گیارہ بجے تک کا یہ ٹیم چاش کے ٹائم کا جاتا ہے اس ٹائم پہ صبح جو ہے صبح کے وقت آٹھ سے لے کر آٹھ بجے سے لے کر دس گیارہ تک کی ٹیم کو کے ٹیم کو چاش کے ٹیم بولا جاتے ہیں ہمارے عورت میں بھی اسی ٹیم میں آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو فرماتے ہیں یہ وہ نماز جو تقا واقع ہوتے واقعات چاش کے وقت ان کا نظر کہتے ہیں نہیں اگر یہ دورہ کرتے فعاظ ہی تو یہ نماز ہے یہ چاش کی نماز ہے تو شاشید کی سوالت سے واضح ہو گیا چاش کی نماز دو رکھتے ہیں اور اس میں سورہ شاشید نے شقیر میں بیان نہیں فرمایا اسے قل القاف پلر قدم دوسرے میں قلو اللہ شریف پڑھیں تو صحیح ہے نماز دو رکد نہ پھیلیں وہ ان کا نا سمان یا رکاتن اور اس حسف اگر آرٹ رکعت ہے جی تو فقضہ و تحجر تحجد کی قضا ہے اللطی فا تدفیلۃ جو کہ رات کو رہ گئی تھی فوت ہوئی تھی تو شرف حمن حمن راج اس کسی نے دیکھا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعسلی نی آپ نماز پڑھا کرتے تھے واطاوتی چاش کے وقت ہاں ولم یارف حقیقت علیہ اس کی حقیقت کو پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں کون سے نماز پڑھ رہے ہیں باہر سے دیکھتے رہا جو ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو چاس کے نام سما صلاحتِ تو انہوں نے اس نماز کا نام سما اس کو نام رکھا صلاض زاحوت چاش کے نماز ہاں جی امن اور پھر وہ آر رکعت کو انہوں نے چاش کے نماز کھینچ دیا جب کہ صفحمتی ومن اراف ہا جس کسی نے اس نماز کی عقت کو پہچان لے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کی قضا پڑھ رہے ہیں تو لم یوسمیہ انہوں نے نام رہی نام نہیں رکھا اس نماز کو صلاح تضاوت ضابط کے نماز نام نہیں رکھا کیونکہ جو تحجود کے قضا ہے وہ کسی بھی ٹیم پر پڑھ سکتے تھے تو آپ کبھی چاش کے وقت پڑھ لیتے تھے تو انہوں نے ان چار کے پڑھتے دے ہوئے در ایکقات کی تعداد کو خیال رکھا اور آپ نے آرٹ پڑھ لیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آر رقط ہے جب کہ وہ آر رکت تاجود کے قضا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی جو ہے زاح کی نماز صرف دو رکت ہے فرمات نظم محمد آ رہا جس کی اس نماز ایکت کو پہچان لے لمبے انہوں نے نام نہیں رکھا اس نماز کو صلاز زاحوت صلاح زاہو نام نے رکھا چاس کی نماز کے نام نے رکھا جاننا ہے کیونکہ یہ تہجد کی قضاء لا یہ مقید نہیں بھی حاضر اسے چاس کے وقت کے ساتھ اور چاس کی نماز جو ہے وہ زاحو تو چاس کے وقت کے ساتھ خاص ہے تاجد کی قضا چاس کے وقت کے ساتھ خاص ہے نہیں فقید نہیں اس وقت کے ساتھ اب وقت ناغل یا کسور وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں وہ قضا جب چاہے پڑھ سکتے تھے آپ نے اس وقت پڑھا انہوں نے سمجھا یہی چاش کے نماز ہے لہٰذا جو ہے چاش کی نماز سے اس سے بارہ ہے دو رقد ہی ہے ہاں جی آٹھ رقد نہیں آگے شاعر فرماتے ہیں وہ نوافل المعقدت وہ نفلی نمازیں جو مخصوص وقتوں میں ہیں مقدۃۃۃ و بالوقات شریفت ہاں جی شریف اوقات کے ساتھ موقع یعنی فلاں اچھے وقت میں فلاں بہتر وقت میں یہ نماز پڑھو بول کے جو نوافلات ہیں ہاں جی؟ تو نول نوا فلم اوقات تو وقتی نفلی نمازیں بلا اوقات شریف جو کہ شریف اوقات کے ساتھ خاص ہے اس طرح مقامات متبارکی مختلف متبرک مقامات کے ساتھ خاص ہے کشیر وہ بہت زیادہ ہے ہاں جی یالی شاہ رمضان جیسے رمضان کے راتوں کو ہاں جیسے ہمارے فیقلے میں تو تراویح آیا ہے اس کے علاوہ دوسرے حادث کی کتابوں میں اور بھی نمازیں آئی ہوئی نفلی اور بھی بہت سے آئی ہوئی رام دعوت میں ہی دو کے علاوہ بھی دو رقم نماز روزانہ پڑھی جانے والی نماز دعوت میں آئی ہوئی ہیں ہاں اور دوسرے حادث کتابوں میں اور بھی بہت سی نمازیں آئی ہوئی ہیں رمضان المبارے میں تاراوی کے علاوہ ہاں جی تو شاذ رمضان جیسے کل رمضان شاہ رمضان جیسے رمضان کے راتوں کو ولی لۃ الفطر اور عید لط الفطر کو رات کو مطلع فطر کے رات جو ہے جس طرح بعض حاجت میں آتا ہے شب قدر کی طرح وہ بھی بہت ہی اہمیت والی رات ہے کیونکہ پورا مہینہ آپ نے عبادت کیا عبادت کرنے کے بعد جو ہے وہ رات جو ہے اب اللہ سے اس دعا کو کرنے کی دعا ہے جس میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کریں کہ پر وجگار یہ مہینے میں تو کچھ ہمیں نماز روزہ تلاوت قرآن صدقہ خیرات نافلا جو بھی تو نے ہمیں توفیق دیا ہے وہ ہم سے قبول کریں کیونکہ عمل کے انجام دینا صرف کافی نہیں ہے زین گرامی عمل کو مقبولیت کے درجے پر اللہ کے درگاہ میں قبول ہو جائیں وہ پھر اہمیت پیدا کرتی ہیں پھر وہ عمر عبادت جو ہے جو قبول ہو گئی وہ ہمیں گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور ہمارے کل قیمن میں نامۂ عمل کے در ترازو ہے عمل خیر کا وہ بھی باری کر دیتے ہیں اور جہنم سے بھی بچانے میں سبب بنتی ہیں بحث تک پہنچنے میں سبب بنتے ہیں اور اگر عمل قبول نہ ہو جائے تو رات ہو جاتی ہے ہاں جی اس میں کوئی وزن نہیں آتی لہٰذا فرماتی شو عید کی را رات ہے جو ہم لوگ آج کل چاند رات بولتے ہیں ہاں جی یہ حقیقت میں یہ رات عبادت کی رات ہے لیکن آج کل فیشن بن گیا وہ رات پورا پوری دنیا بازار میں آتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ارضان گرامی پوری مہینے میں جو نیکیاں کمائیں سارے بازاروں میں ملت عورت سب مخلوط ہو کے ساری عبادتوں کو ضائع کرنے کا خدشہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کریں حسن خارجہ نگرامی ان راتوں میں جہاں لوگوں کا بازاروں میں زیادہ ہجوم ہے ہاں دکانوں پہ زیادہ ہجوم ہے خلط ملط زیادہ ہوتی ہے میرا اعضدہ نگرامی پانچ روپے کم جھمی چیز میں لگا گا کام پانچ روپے زیادہ لگے گا لیکن ہماری توجہ ایمان کی حفاظت پہ زیادہ ہونی چاہیے ہاں کہ ہماری آخرت سنور جائے میرا آزان گرامی ہمارے آخرت گناہوں سے بچیں ہم ہر وہ کام اور قدم اٹھائیں جس سے ہمارے ہر قدم پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کام میرے آخرت کے لیے زیادہ فائدہ ہے یا دنیا کے لیے اگر میرے اس کام کو کرنے سے میرے دنیا میں تو فائدہ ہے آخرت خسارے میں جا رہا ہے آزان گرامی ہزار فائدہ ہو تو بھی اس کو نہ کریں کیونکہ حقیقی خسارہ آخرت کا خسارہ ہے لیکن اگر, اگر ایک کام ہے دنیای طور پر مجھے خسرا لیکن اخرووی طور پر مجھے فائدہ ہے ہاں جین یہ بولتا ہے تو اس کام کو کریں کیونکہ حقیقی فائدہ جو ہے اخرت کا فائدہ ہے ہاں لہذا ہمارے ذہن میں یوں یہ بات رہنا ضروری ہے تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر ثابت رہیں اللہ کے راستے پر قائم رہیں اور شیطان کے ہاتھوں سے ہمیں نجات ملے یہ فراہم جو ابھی ہمارے اندر یہ سسٹم چلا ہوا کہ بس رات تو جو ہے نا رات پر نیس ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تو صبح فرق کی نماز بھی پڑھنے کا حوصلہ ختم ہو جاتے ہیں یا آ جائیں تو نیند میں ہی پڑھ لیتے ہیں جبکہ وہ جو واجب نماز ہے فرض نماز ہے تو اس طرح جو ہے پانچ زیادہ اس میں روپے فائدہ ہوگا اور کیا ہوگا ہاں جی وہ رات اللہ کی درگاہ میں عبادت کی راہ ہے تلاوت قرآن کی راہ ہے بندگی کی راہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے خوب گرگر آ کے اس کی درگاہ میں درخواست کریں وہ اللہ ہماری عبادتوں کو تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو تو صحباپ کی عبادتوں کو ہمارے سارے چاہنے والوں کی عبادتوں کو اللہ قبول کرے اور اس کے نظر میں ہم برحم فرمائیں ہاں جی؟ یہ بہترین دعا کراتے شاخل فرماتے والے الفطر میں بھی نوافلات ہیں ٹھیک ہے فقعے میں الگ سے کوئی نوافلات نہیں لکھا ہے اچھا نواز نوازیں تصویر وغیرہ باقی نمازیں بھی ہیں تاہم جو ہے نوافلات جو ہے وصلی صلاحۃۃ نفل رکھتے ہیں رقب اللہ پڑھ کے آپ کہہ کے جتنے نافل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں <سؤال> جی حضرت امیر کبھی سجا مندانی نے میں روزانہ رات کو پڑھی جان پڑھنے کے لیے دس رقط ہاں جی نماز نفل دیا ہوا ہے میں اور ہر رقط میں دس دس دفعہ اللہ شریف پڑھنے کا تو روزانہ پھر سو سو رقط اللہ بن جائے گا اس کے نوافلات ہے کتابوں میں ہاں جی تو یہ نماز اضاح ہو بعض ختم ہوئی دوبارہ یہ چاند رات والا مسئلہ ہمارے ذہن میں رہے ہیں میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ان راتوں میں بہت سے لوگ جو ہے ہاں جی اتنی خلط ملد والے مخلوط میں بازار میں بالکل پاؤں رہنے کے جگہ نہیں ملتا ہے سو آدمی سے خاتون ٹکراتے ہیں سو سو خواتین سے مرد ٹکراتے ہیں میرا ذہن گھر میں آپ لوگوں کے سامنے بھی جو کچھ ہو رہا ہے موجود ہے ہمارے سامنے بھی ہو رہا ہے جو کچھ موجود ہے ہم سب کی کوشش یہ ہو یہ مقدس سے دروس ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ کہ ہمارے اصلاح ہو ہم اپنی زندگی کو دین کے راویے سے چلائیں اللہ کے رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں ہاں جی ہر بات ہر قدم ہر لفظ ہر جملہ ہاں جی ہر نگاہ جو ہے سب اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ شاء ہماری دنیا بھی سعادت مند ہو گیا ہمارے آخرت بھی سعادت مند ہوں گے ہاں جی یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہا ہے دنیا تو کیا کچھ نہیں کر رہا میرا زا نگر میں ہاں دنیا کو نہ دیکھیں اللہ کو دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتا ہے علمِ آہدید کیا فرماتے ہیں بزگان دین کیا فرماتے ہیں ہماری توجہ اس پر رہیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنواریں گے دنیا میں آپ ایک پور سکون زندگی گزاریں گے آخرات میں آپ جو ہے بس آپ کا آنکھیں بند ہونا ہے اور ادھر بحیش قبر آپ کے لیے بحیش کی صورت میں انتظار میں ہوگا اللہ کے رحمتیں بیت سب آپ کے انتظار میں ہوں گے تو یہ زندگی حقیقی زندگی ہے میرے راجدھانی گرامی اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں ہاں جی اور آگے جو ہے نماز ایک ہے نماز رضوان کے نام سے یہ نماز مغرب اور عیشا کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے یہ نماز بھی دو رقط ہے لیکن دونوں رقد میں پہلی رقم میں عالم شریف کے بعد عاط القرسی گیارہ مرتبہ دوسری رقط میں عالم شریف کے بعد قلو اللہ شریف گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر درود شریف جو ہے دس مرتبہ پڑھتے ہیں میں ام صلاط و رضوان بالا نماز رضوان رضوان کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی حاصل کرنے والی نماز وہ نماز جس کو پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور رضا ہی سب کو شہزان گرہ دنیا میں بھی ہمارے ہر مشکل ہر کسی سے رضا اس آدمی کے اس شخص کے ماں باپ ہو کوئی بھی ہو اس کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں ہر خیر اور ہر بلائی ہاں جی اللہ کی رضا ہی سے مربوط ہے وہ راضی ہو گیا سارا کام حل ہو گیا وہ ناراض ہے کوئی کام حل نہیں یہ نماز اللہ کی رضا کیونکہ آیت القشی بھی پورا پورا اللہ کی اللہ کی مدا سرائے ہے قل شریف بھی اللہ کی سرائی ہے ان میں بہت بڑی وزن ہے ہاں قیامت میں آپ کے نامۂ اعمال میں بہت بڑی وزن ہیں اللہ کی آپ جب آپ روزانہ اللہ کی مدہ سرائی کرتے رہیں گے خارنجے جی تو پھر یقیناً اللہ آپ سے راضی ہوگا فرماتے ہیں عامہ صلاۃ الرضوا نے بانفا رکتا نے دو رقد ہیں فی اللہ پہلی رقد میں بعد الفاتحہ عالم شریف کے بعد عاط سی عاط القرسی علی العظم تک پڑھنا ہے ہاں جی عید آشرم رتن مرتبہ پڑھیں گے پہلی رقم میں وہ پھر ثانیت دوسری میں بعد الفاتحہ عالم شریف کے بعد صورۃ الخلاق یعنی قلولہ شریف عید شرّہ وہ مرتبہ پڑھنا ہے عباد السلام سلام پھیرنے کے بعد السّلۃۃ علیہ نوی صلی اللہ علیہ وََ و سلم نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر درود پڑھنا ہے اور شرما لات دس مرتبہ ہاں جی تو یہ ایک نافل ہے جو معرف کے نما معرب الشیا کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے اس نماز کا وقت یہ ہے اچھا نے اس میں وقت نہیں بتایا لیکن فقہ میں اس کا وقت یہی بتایا ہوا ہے اس لیے دعوت میں یہ وقت بتایا ہوا ہے ہاں جی اس کا معرب پر عیشیہ کے بیچ میں فاغیر اس کے علاوہ من النوافل اور بھی نوافلات ہیں جیسے ہمارے دعوت میں نماز عوابین ہیں نماز غفلہ ہیں ہیں حج حج رسول حنج عائم تاررین یہ ساری چیزیں ہیں ہیں ولا ہاں جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تعداد ان سب کو گنتی کرنے کی کیونکہ لن نہ ساہ نوافل فرماتے ہیں کیونکہ میدان ساہا میدان نوافل نوافلات کا میدان مواصل بہت وسیع ہے فرماتے ہیں نوافلات کا میدان بہت وسیع ہے لہٰذا سب کو گندی کرنے کی کوئی گنجائش ضرورت نہیں ہے ہاں الطاع و صلی النفل رکھتے قبض ہزاروں رقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں انہیں کلمہ سے دعا کرتا ہوں علامہ ہم سب کو ہاں جی اللہ کی سچی عبادت بندگی کی توفیع طہ فرما عام